اللہ رسول محمد امہ وس اجماعی باد امام برباہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث سنو تو کچھ احادیث ایسی ہیں جس کا تعلق غیبیات سے ہے علم غیب سے ہے یا قیامت کے دن سے ہے یا برزخی زندگی سے ہے یا ایسے امور سے ہے جو انسانی عقل کے باہر کی چیز جو انسانی عقل کو عقل کے اندر سماتی نہیں تو یہ کہتے ہیں امام بربہاری رحم اللہ کہ اگر کوئی ایسی حدیث سنو جسے تم سمجھ نہیں سکو اور وہ حدیث صحیح ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک طرف کفر اور ایک طرف توحید اللہ جسے چاہتا ہے کفر سے توحید کی طرف اور جسے چاہتا ہے اسلام سے کفر کی طرف پھیر دیتا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یا مقلی القلوب سب قلبی علی دین اسی طریقے سے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس آسمانی دنیا پہ اترتا ہے اور ہر رات اترتا ہے تیسرے پہر کو اللہ عرش پر مستوی اترتا ہے کیسے اترتا ہے یہ اللہ کو معلوم لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اترتا ہے تو اترتا نزول اس کا ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں بولتے جو شریعت کے خلاف ہو اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن بھی نزول کرتا ہے اترتا ہے قیامت کے دن آئے گا اللہ رب العالمین جہنم میں مسلسل لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا تو جہنم کہے گی بس بس بس قط قط نیز اللہ رب العالمین نے اپنے بندے سے فرمایا تم میری طرف چل کر کے آؤ تو میں تمہاری طرف دوڑ کر کے جاؤں گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی عرفہ کے دن اترتا ہے نیز ارشاد نبوی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے میں نے اپنے رب کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تو یہ جو احادیت ہے کہ اللہ رب العالمین اترتا ہے قیامت کے دن آئے گا عرفہ میں اترتا ہے اللہ رب العالمین کہ دو انگلیوں کے درمیان اس میں اللہ کی صفات ہے انگلی تو یہ جو صفات والی احادیث ہے اس کو ویسے ہی ماننا ہے جس طریقے سے وہ آئی عقلی گھوڑے نہیں دوڑانا ہے کہ انگلی تو ہماری بھی انگلی ہے تو کیا ایسی ہوگی یہ شیطانی سوالات ہے شیطان آپ کو دوسری طرف لے جا رہا صاحب اکرام کے سامنے وہ ہمارے ہی جیسے انسان تھے صحابہ اکرام ان کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیف کو بیان فرمایا تو کیا ان لوگوں نے یہ سوال کیا نہیں کیا کسی ایک نے بھی نہیں کیونکہ ان کو معلوم تھا جو نبی کہیں اس کو ماننا ہے چاہے آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے اس تعلق سے بہت سی باتیں کل گزر چکی آپ کو ماننا ہے اور ہر بات ہر انسان کے سمجھنے کی نہیں ہوتی ہے جنت کے بہت سارے امور ہیں جو آپ کے ذہن و دماغ پر بھی نہیں آ سکتے اور اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو پیدا کیا تو جو احادی سے تعلق رکھتی ہیں برسخی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں آثار قیامت سے جس کا عام ذہن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے مش، مشکل ہے ان لوگوں کو اس پر ایمان لانا ہے. اور جب ہم ایمان لائے ہیں ایمان میں داخل ہوئے تو کیا پڑھ کر کے اشد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ ہم اس شرط پر سے داخل نہیں ہوئے ہیں کہ جب اسلام کی کوئی چیز سمجھ میں آئے گی تبھی عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے جب داخل ہوئے تو یہ کہہ کر کے کہ جو اللہ اس کا رسول کہے گا اس کو مانیں گے جس سے منع کرے گا اس سے رکیں گے کیونکہ اللہ اس کے رسول کوئی کسی ایسی چیز کا حکم دے ہی نہیں سکتے جس میں ہمارے لیے کوئی نقصان ہے اب کوئی ایسی چیز سے منع کر ہی نہیں سکتے اللہ اور اس کے رسول جس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی تو ہر بھلائی کی طرف اللہ اس کے رسول رہنمائی فرماتے ہیں اور ہر نقصان دہ چیزوں سے روکتے ہیں تو اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ ایمان لانا پہلی چیز آپ ایمان لے آئیے اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب کیوں ملا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے معراج سے آئے مکہ والوں کو بتایا کہ راتوں رات میں یہاں سے فلسطین گیا فلسطین سے ساتویں آسمان پر گیا اب دیکھے فلسطین کی دوری عرب سے کتنی کتنے ہزار کلومیٹر پھر زمین سے آسمان تک کی دوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ سو سال کی مسافت کے برابر یعنی ایک آدمی پانچ سو سال چل کر کے جتنی دور جا سکتا ہے اتنی دوری زمین اور اس آسمان کے درمیان اور اتنی ہی دوری ہر آسمان کے درمیان رات کے ایک حصے میں مکہ سے اٹھ کر کے فلسطین جا کر کے امامت کر کے مسجد افسا میں پھر ساتویں آسمان پر جا کر کے رب سے ہم کلام ہونا پھر نماز کا تحفہ ملنا پھر وہاں سے آ کر کے مکہ آ جانا یہ چیز عجیب نہیں لگتی ہے مکہ والے کو بھی عجیب لگی انہوں نے کہا یہ عجیب سی بات ہے کیسے کوئی جا سکتا ہے تیز ترین سواری بھی ہو تو نہیں جا سکتا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا بلکہ مکہ والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا کہ بتاؤ وہاں پہ کتنے پیلر ہیں تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے سامنے ملا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ ایسا ایسا کہتے ہیں تو ابو بکر ردی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں محال ہے کیسے کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک ڈیل کی سامان پر غالباً جانور خریدنے پر تو ڈیل ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو میں جا کر کے پیسے لے کر کے آتا ہوں تو میں دوں گا میں سامان لے لوں گا اتنے میں دوسری دوسرے سے ڈیل ہو گئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ نہیں میں نے آپ سے تو کوئی خرید و فروخت نہیں کیا ثابت ایک رضی اللہ گزر رہے تھے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس سے بات چل رہی ہے تو اس آدمی سے کہا کیا ہوا تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص نے کہا کہ میں نے ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے خرید و فروخت کیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی گواہ لا کر کے دیجئے تو کوئی گواہ نہیں لا رہے ظاہر سی بات ہے جس وقت خرید و فروخت کی کوئی نہیں تھا تو خزم ابن صابط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے خرید و فروخت کی تو اس پر کہا کہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہیں تو کہا جن کی بات جب وہ آسمان کی خبر دیتے ہیں تو بغیر دیکھے ہوئے ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں تو جب یہ خود خبر دے کیوں نہیں تصدیق اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دو آدمی کے برابر ہوگی اور جب جمع قرآن کا مسئلہ ہوا قرآن کو جب جمع کیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک آیت تھی من رجال صدق ما عاہد اللہ علیہ یہ ایک ہی صحابی ان کے پاس تھی اور ان لوگوں نے اصول بنایا تھا صاحب اکرام نے کہ کم از کم دو آدمی گواہی دیں تو یہ ایک ہی تھے اور ان کے پاس وہ آیت تھی تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی کو دو گواہ کے برابر قرار دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرنی ہے چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن دین کا ہر معاملہ سمجھ میں آنے والا ہے اور یہ غیبیات سے تعلق رکھتا ہے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق غیبیات سے ہے اللہ اس کی کیفیت کو ماہیت کو زیادہ جانتا ہے اور ہم, ہمارے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان اسی میں ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں کسی چیز کو فزیکلی دیکھ کر کے اس کا کیلکولیٹ کر کر کے حساب کر کے تو کوئی بھی مان لیتا دو دو چار ہم آپ کو دیکھیں گے تو ہم مان لیں گے یہ فلاسہ ہے یہ مائک لیکن بغیر دیکھے ہوئے ایک سچا آدمی جس کے اوپر آپ نے ایمان لایا ہے جس کی وحدانیت کو آپ نے جس رب المین کی بحدانیت کو قبول کیا ہے جب وہ کوئی خبر دے رہا ہے آپ اس پر یقین کرتے ہیں نہیں یہ اصل ایمان آپ جس آدمی پر بھروسہ کرتے ہیں جو آدمی آپ کے نزدیک بہت سچا ہے اگر وہ کوئی بات بتاتا ہے فلاں جگہ ایسا ہو گیا فلاں آدمی نے ایسا کہا فلاں شخص نے ایسا کیا آپ کہتے ہیں یہ آدمی تو سچا ہے غلط نہیں بولنا تو پھر مِنَ اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق مصدوق مسرور سچے ہیں تو ہم دنیا میں لوگوں پر اعتماد کر کے اس کی ان باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچوں کے سردار ہیں ان کی تمام باتوں پہ ہم کیوں نہیں یقین کریں گے اور یہی اصل امتحان کیونکہ جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اس پر ایمان تو ہر کوئی لے آ ہے ہر کوئی لا سکتا ہے لیکن جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے وہاں پر امتحان کہ اصل دیکھ کر کے امتحان نہیں لانا بلغیب کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے لیکن نبی نے کہا تو بات بالکل سچ ہوگی سو نہیں دو سو نہیں ہزار پرسینٹ سچ ہوگی اسی ایمان کی جو گواہی ہوتی ہے رب لہم و تو جو احادیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پتا نہیں کیسی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے عجیب قسم کی ہے تو ان تمام خیالات کو دل سے نکال اور ایک چیز ذہن میں رکھیں جب نبی کی حدیث صحیح سنت سے موجود ہے تو یہ بالکل سچی ہے اور ایسا ہی ہوگا اس کی ماہیت کیا ہے اللہ کو معلوم اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم ای مان لوا کمر رسول فخو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے تم اسے لے لو یہ نہیں پوچھو آپ نے کیسے کہہ دیا اللہ کے رسول یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے سمجھ آنے کچھ نہیں کہنا واما آتا کمر رسول فخو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس کو ماننا واما کان علی مکمن اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا اور آپ, اب آپ, کا آپ کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کوئی اختیار ہی نہیں ہے آپ کو سوائے اس کے مان لکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیان کیا ہے اس کی سچائی پر سو فیصد سچائی پر ایمان لانا ضروری ہے ایک پرسینٹ بھی شک رہتا ہے تو گویا آپ کو نبی کی رسالت میں سکتا نبی کی صداقت میں شک تو اس لیے اپنی عقل کو لا کر کے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرے پہلے اسلام کا مطلب ہوتا ہے سیرنڈر کرنا کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکام کے آگے سیرنڈر کر دیا اب میرا کچھ نہیں ہے سب حکم اللہ اس کے رسول کا چلے گا تو تصریق جو ہوتی ہے ایمان بلغ پر یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اسی میں جو خراب اترتا ہے وہی اللہ رب العالمین کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے وہی اللہ رب العالمین کے مقرر بندوں میں سے ہوتا ہے, تو یہ جو اس کے بارے میں کہا ہے امام بر بہاری اللہ نے کہ گرچہ تمہاری عقل تک نہیں پہنچے لیکن اس کے اوپر تمہارا ایمان لانا ضروری ہے اور ان جیسی دیگر احادیث تو, تو تم پر انہیں تسلیم کرنا ان کی تصدیق کرنا ان کیفیت کی کے علم کو اللہ کے سپرد کرنا اور ان سے راضی مطمئن ہونا واجب ہے ان میں سے کسی بھی چیز کی تفسیر اپنی خواہش نفس سے نہ کرنا کیونکہ ان احادیث پر ایمان رکھنا واجب ہے جو ان میں سے کسی بھی چیز کی تفسیر اپنی خواہش سے کرے یا اس سے رد کرے وہ جہمی ہے جہمی ہے ایک فرقہ تھا جو صفات وغیرہ کا انکار کرتا تھا اور بہت سارے امور کا انکار کرتا تھا اور جو یہ گمان کرے یا سمجھے کہ دنیا میں وہ اپنے رب کا دیدار کر سکتا ہے وہ کافی کف رہے کیونکہ اللہ نے کہا موسا علیہ السلام کو انہوں نے جب مطالبہ کیا اللہ رب العالمین سے گزارش کی کہ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ رب العالمین نے جب انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھنا اللہ نے کہا دیکھ نہیں سکتے لیکن میں اپنی تجلی ظاہر کروں گا پہاڑ پر اگر پہاڑ قائم رہا تو دیکھ سکتے ہو تو پہاڑ قائم ہی نہیں رہا تو یہ محال تھا اس لیے اللہ رب العالمین کا دیدار دنیا کی ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا اور کسی نے نہیں دیکھا کسی نے اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھا تو موسا علیہ السلام کو کہا اللہ رب العالمین نے آپ نہیں دیکھا ایک مسئلہ ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ معاج کی رات آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے اس میں موقف ہے دو موقف ایک کہتے ہیں دیکھا ایک کہتے ہیں نہیں دیکھا اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے دو اثر ملتا ہے کہ اللہ رب... کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور اسی اثر کے جب ترک کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے خواب میں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسا کہا میں نے اپنے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا اور نہیں دیکھنے کی بات جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا حل کہ ہل رائ ربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں انّا تبعید کے لیے آتا ہے یہ بعید ہے کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں اسی میں اللہ نے کہا لاتو رکاب انسان کی نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین سب چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے تو دنیا کی آنکھ سے کسی نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے لیکن کیفیت بیان نہیں کی اور نہ صحاب اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کیسا تھا بیان کیجیے کیوں؟ کیونکہ یہ غیبیات سے تعلق تھا صحابہ اکرام کو معلوم تھا کس چیز کی تفصیل پوچھنی ہے اور کس چیز کی تفصیل نہیں پوچھنی ہے یہی منہج سلف ہے کہ جیسے صحابہ اکرام جن چیزوں کی تفصیل کو پوچھا ہے آپ بھی اس تفصیل کو معلوم کیجئے اور جہاں پر خاموش رہیں آپ بھی خاموش رہیے یہی منہجل تو اس قسم کے باب میں اس قسم کے عقیدے میں ہم سے زیادہ عقل والے تھے صاحب اکرام ہم سے زیادہ سمجھ والے تھے عربی عربی عربی کے اندر عربی کے اندر جو مہارت تھی ان کی تو اس تعلق سے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا وہ ساری چیزوں کو سمجھتے تھے ان کے سامنے وہیں نازل ہوتی تھی جھبری لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتے تھے لیکن جب صفات کی آیات ہوتی تھی اور غبیات کی ہوتی تھی برزخی چیز ہوتی تھی قیامت سے تعلق ہوتا تھا ایسی ایسی احادیث جس کا بیان کیا گیا تو صحابۂ کرام یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ذرا سا تفصیل سے بیان کرے تو میں سمجھ لوں یا ہم سمجھ لیں کیوں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا ایمانیات سے تعلق ہے جس پر ایمان لانا ہے اس پر یقین کرنا ہے اور اسی میں اصل امتحان ہے باقی دیکھ کر کے ایمان تو کوئی بھی لا سکتا ہے تو یہ جو ہے کہ جو اللہ رب جو دعویٰ کرے کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہے ہم نے اپنے رب کو دیکھا اگر کوئی دعوی کرے تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے وہ درست نہیں ہے وہ جھوٹا ہے تو اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہا کہ اللہ رب البی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے تو اس دیکھنے کا مطلب انہی کے دوسرے قول میں بیان ہے کہ خواب میں دیکھا ہے نیند میں دیکھا ہے بحالت نیند دیکھا کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے دنیاوی نگاہ سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا اور یہ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ممکن ہے انہیں اللہ کا دیدار نہ ہو اللہ کا دیدار جنہیں نہ ہو وہ دنیا کی سب سے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت سے محروم رہے گا. اس کے بعد کہتے ہیں و الفکر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں غور و فکر کرنا بید ہے اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کریں سوچے نہیں کیسا ہوگا کیا ہوگا فکر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کریں آسمان اتنا بڑا ہے بغیر پیلر کے ہے کتنے سال سے پتہ ہی نہیں جب مخلوق اتنی بڑی ہے تو اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا جو اتنے بڑے آسمان کا خالق ہے اتنے بڑے عرش کا خالق ہے سورج جو زمین کے مقابلے میں تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے وہ اتنی بڑی مخلوق کا خالق ہے اتنے پہاڑ ہیں پودے ہیں دریا ہے سمندر ہے اتنی بڑی بڑی چیزوں کا خالق ہے اور اتنی بڑی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے کیا وہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اس مخلوق جس کو جنت کی شکل میں پیدا کیا ہے ہمیں نہیں دے سکتا ہے تو اللہ کی مخلوق میں غور کر کے اللہ کی وحدانیت اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ کی وحدانیت پر اپنے عقیدے کو مضبوط کریں تو اللہ کی تمام مخلوقات میں آپ غور فکر کریں گے تو اللہ کی عظمت اس کی قدر و منزلت اور اس کے بلند ہونے کی دلیل آپ کو ملے گی جیسے عرش ہے عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اب جیسے میں نے سورج کی بات بیان کی لوگ کہتے ہیں تیرہ لاکھ گنا بڑا زمین سے سورج سب سے چھوٹا سیارہ آسمان میں اس سے کئی اربو کھربو گنا بڑے۔ اور حدیث میں ہے کہ ارش سب سے بڑی مخلوق ہے پھر وہ کتنا بڑا پھر اللہ رب العالمین جو اس کا خالق ہے وہ کتنا عظیم ہو ہم اس عظیم رب کے بندے ہیں کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ ہم صرف اسی کو سجدہ کریں کیا اس بات کا حقدار نہیں کہ اپنی منتیں اپنے نظر و نیاز سب اسی کے لیے خاص کر دیں تو اللہ العالمین کی خلقت میں غور و فکر کر کے اس کی وحدانیت پر اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اللہ کے سلسلے میں غور و فکر نہ کریں اللہ کے سلسلے میں غور و فکر نہ کریں اس لیے بعض آثار میں آتا ہے کہ تفک ف پھر خلقی والا اللہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو اللہ کے سلسلے میں غور و فکر نہ کرو تو کہتے ہیں نا ہم فکر الہی کی ایک مجلس لگی ہے اللہ کے سلسلے میں غور و فکر کرنا تو یہ جملہ درست کریں یہ جملہ درست نہیں ہے اللہ کے سلسلے میں اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرا اور اللہ نے کہ جو لوگ زمین اور آسمان میں اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو غور و فکر کی دعوت اللہ رب العالمین نے دیا قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ غور و فکر کریں اللہ کی آیات میں اللہ کی نشانیوں میں اللہ کے مخلوقات میں تاکہ اللہ رب العالمین پر ایمان پختہ ہو اللہ کی عظم دل میں راسخ ہو کہ اللہ کتنا عظیم ہے کتنی قدرت والا ہے اور جان لو کہ کیڑے مکوڑے درندے اور تمام چوپائے جیسے باریک چینٹیاں دیگر چیٹیاں اور مکھیاں سب اللہ کے حکموں سے حکم سے معمور ہیں اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتی یعنی دنیا کے ایک ایک ذرے پر کس کی حکومت ہے اللہ رب العالمین ایک ایک ذرے پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما من زمین میں کتنے پیڑ پودے ہوں گے اس کی گنتی کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے کہا پوری دنیا کے کسی کونے میں ایک پیڑ کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کی خبر ہوتی اللہ کے علم پر دلالت کرتا ہے پوری دنیا کے زمین کے ہر پیڑ کے ہر پتے کی جس کو خبر ہے تو ہم اکیلے روم میں بیٹھ کر کے جو گناہ کرتے ہیں کیا اس کی خبر نہیں ہو جب انسان اس کو سوچتا ہے تو پھر اس کے اس کے دل میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے کہ اللہ سب سے ہم چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نگاہوں سے کہاں چھپ سکتے ہیں اور پھر اللہ نے تو دو فرشتے بھی لگا رکھے ہیں ان سے کیسے بچ سکتے ہیں جب یہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے تو جیسے کوئی گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے یہ احساس کہتا ہے تم کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا باہر سے سب تم کو متقی پرہیزگار عالم فاضل سمجھتا ہے لیکن سوچو جس کے ہاتھ میں تمہاری جنت ہے تمہاری جان وہ دیکھ رہا ہے سب سے تم ہایا کھاتے ہو ارے اس کے سامنے گناہ کر دوں گا تو وہ کہے گا کتنا خراب آتی پڑھا لکھا ہے نمازی ہے ایسا غلیظ کام کرتا ہے ایسی غلیظ حرکت کرتا ہے تم کو شرم آتی ہے دوسرے کے سامنے گناہ کرنے میں دوسرے کے سامنے اپنی عزت کا بڑا خیال ہوتا ہے دوسروں کا بڑا خیال ہوتا ہے اکیلے میں تم ہو تمہارا رب ہے تمہارے ایمان کی آزمائش ہے. رب سے شرم نہیں آتی رب کا خیال نہیں آتا رب العالمین کی ذرا بھی عزت نہیں ہے تو یہ چیز جب دل میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے تو انسان جیسے گناہ کرنے پر قادر ہوتا ہے کہ آپ کر لیں گے لیکن یہ خیال آتے ہی اس کو اس سے دور کرتا ہے کہ بھائی جس کے ہاتھ میں تمہاری جنت ہے جو تمہارا مالک ہے ہر چیز کو دینے والا ہے وہی دیکھ رہا ہے دنیا والے اگر دیکھ لیں ضلیل بھی ہو جاؤ دنیا والے کے سامنے کسی وجہ سے لیکن پھر تم توبہ کرو گے تو وہ تم کو قریب کرے تو اگر پوری دنیا والے کے سامنے عزیز بنے رہو اسی کے سامنے زلیل بنے رہو تو تم کچھ بھی نہیں کرے تو یہ اللہ رب العالمین کا علم ہوتا ہے اور یہی ہے کہ دنیا کے کیڑے مکوڑے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیڑے مکوڑے بھی ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے چلتے ہیں انہیں جو زندگی ملتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے انہیں جو روزی ملتی ہے اس کا انتظام بھی اللہ کرتا ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا بت اللہ تخمل اللہ کہ وہت سارے چوپائے پرندے جانور مخلوقات ایسے ہیں جو اپنی روزی خود سے نہیں کھا پاتے خود سے نہیں اٹھا پاتے اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے اللہ ع اللہ انہیں روزی دیتا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کو کتنی پرواہ ہے اپنی ایک ایک مخلوق کی پھر جو اس کا بندہ ہے اس کی کتنی پرواہ ہوگی تو اللہ رب العالمین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوا جانتے ہیں نا جب اس کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا پر سفید ہوتا ہے جس کو جو پر نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے اور خود کالا ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے یہ میرے بچے نہیں کیونکہ میں کالا تو میرے بچے سفید کیسے تو کوا نر اور مادہ دونوں دوسرے درخت پہ بیٹھ کر کے واچ کرتے ہیں کہیں میرے پیچھے ہمارے پیچھے کوئی دوسرا پرندہ آ کر کے میرے انڈے پہ تو نہیں بیٹھتا تھا جس کی وجہ سے یہ سفید بچہ ہوا دور سے مشاہدہ کرتے ہیں واچ کرتے ہیں اور جتنی دور جتنی جتنے دن وہ اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں ان کے بچے اتنے دن چونچ کو کھول کر کے اس امید میں رہتے ہیں کہ ماما بابا کچلا کر کے کھلائیں گے لیکن ماما بابا کو تو شک ہے کہ وہ ہمارے بچے ہیں کھلیں گے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بچے جو چونچ کھولے رہتے ہیں اور ان کے ماں باپ دور رہتے ہیں فضاؤں میں اڑ رہے بیکٹیریا کو اللہ ان کے منہ میں داخل کر کے ان کو روزی فراہم کر تو جو اللہ اب العالمی تفصیل میں لکھا ہے ایک ایک مخلوق کے بارے میں اس کا ایسا انتظام کرتا ہو پھر ہم لوگوں کو کیسے بھوکا اصل پرواہ بھوک کی نہیں پرواہ جنت کی ہونی چاہیے اگر پرواہ کھانے پینے کی ہوتی تو شیر ابھی طالب میں جب لوگ پتا چبا رہے تھے چمڑے کو پانی میں ڈال کر کے چوس رہے تھے کسی ایک نے بھی مطالبہ نہیں کیا اے اللہ کے رسول بھوکے ہیں بچے بل بلا رہے ہیں. عورتیں بھوکی ہیں بوڑھے ہیں اللہ سے کہیے کہ جیسے بھر اسرائیل کے لیے من و سلوا نازل کیا تھا ہم لوگوں کو نازل کیا کسی نے مطالبہ نہیں کیا کیوں کیونکہ سب کے دل میں یہ بات تھی آزمائی سے ختم ہو جائے گی پھر جنت میں تو آرام ہی آ رہا تو بھوکے رہ جائیں گے اس کو برداشت کر لیں فقیر رہیں برداشت کر لیں لیکن ایمان کے فقیر اسلام کے فقیر ہو منہج کے فقیر ہوں اس کو برداشت نہیں کیونکہ ایک بھوکا انسان توحید پر مرے گا تو اللہ اسے جنت دے گا اپنی رضا دے گا لیکن دنیا کا سب سے مالدار شخص بغیر توحید کے مرے گا تو اس کو اس سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں جلدی لے جاؤ اسے تو اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ عقید ہے توحید ہے نیک امال ہے تو یہی بات کہا کہ جتنے بھی پرندے ہیں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہ قدم اٹھا سکتی ہے نہ اپنا روزی حاصل کر سکتی یہ یہ بات کو بتانے کے لیے ہے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے قدرت میں ہے اس کے انڈر میں ہے پھر ہم انسان کہاں جا رہے ہیں کل لہا متن اللہ عمل اللہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے حکم سے کام کرتی ہیں چلتی ہیں اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہی رحمہ اللہ اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالق کو اس چیز کا بخوبی علم ہے جو پہلے زمانے میں ہو چکا ہے اور جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا اس کا بھی علم اور اگر ہوتا تو کیسے ہوتا اس کا بھی علم مثال کے طور پر کسی انسان کو بچہ پیدا ہوا لیکن پیدا ہوتے ہی انتقال کر کے اب اللہ کی مرضی اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا یہ نعمت اللہ کی اس کی مرضی جس سے چاہے لے لے جس کو چاہے دے دے اللہ کو یہ علم ہے کہ اگر اس کو زندگی ملتی تو اپنی زندگی میں کیا کرتا خیر کا کام کرتا یا شر کا کام کرتا اگر اس کو تیس سال کی زندگی ملتی تو اس میں نیکی کی کرتا یا برائی کرتا یا اس کے بعد نیکی کرتا یا برائی کرتا ہر ایک چیز کا لہجے ہر لہجہ کا ہر چیز کا تو اللہ رب العالمین کے تمام علم اللہ رب العالمین کو ہے کوئی اگر کہے کہ کوئی چیز نہ ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی اللہ کو اگر یہ علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی عظمت کا کفر کیا یہ کفر اس کا بھی جو مستقبل میں ہونے والا اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کر رکھا جو کہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی جانتا ہے جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اور جو ہونے والا ہے اس نے اللہ باعظمت یعنی اللہ رب العالمین کا کی کفر کیا کیونکہ اس نے اللہ کا انکار کیا اللہ کے علم کو محدود کر دیا اور کہتے ہیں امام بربہاری رحم اللہ کہ نکاح ولی دو گواہوں اور مہر خواہ کم ہو یا زیادہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ایک بردر ہے بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ علم میں اور جہالت میں کیا فرق ہے ان سے سوال ہوا مجمع میں کیا بغیر ولی کے نکاح جائز ہے تو انہوں نے کہا ہاں جائز ہے تو سائل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا نکاح اللہ نکاح الا بولی اور جو بھی نکاح امراحت امراطن فنکا ہو ہا با پل باطل ہو ہا باطل اس خاتون نے نخ... خاتون تھی اس نے یہ دو حدیث پڑھی انہوں نے بن دیا بھرے ہزاروں تو یہ علم اور جہالت میں فرق تھا سنت رسول کی مخالفت میں آپ فتویٰ دے رہے ہیں اور کوئی آپ کو تنبی کر رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں آپ اس کو نہیں سنت رسول کو اگنور ہوتی شہرت سب کچھ نہیں ہوتی ہے شہرت سب کچھ نہیں ہوتی ورنہ ابو جہد شیطان کے نزدیک بڑا مشہور تھا جب شیطان آیا تھا دار ال ندوہ میں تو ابو جہل کی صورت میں ہی آیا تھا ابو الحکم بن کر تو شہرت اور علم کا ہونا ضروری نہیں سنت کی اتباع کا ہونا ضروری ہے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہوئے آتے اللہ نے دین باپ دادا کے اوپر نہیں رکھا دین کتاب و سنت میں ہمارے بابا اگر غلط کرتے تھے تو اس غلط سے کتاب و سنت یا کتاب و سنت کو ٹکرایا نہیں جا سکتا باپ دادا اگر غلط کرتے تھے تو دو وجہ ہو سکتی یا تو ان کو نہیں معلوم تھا یا جنہوں نے بتایا تو ان کو غلط بتایا تو وہ معذور ہیں کہ انہوں نے ویسا عمل کیا آپ کو جب پتا چل رہا ہے کہ یہ سنت ہے قرآن کی یہ آیت ہے مسئلہ یہ ہے تو آپ باپ دادا کا حوالہ دیتے کیونکہ باپ دادا کا حوالہ کفار بھی دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئن باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا کیا ہم چھوڑ دیں ان کو تو ہر آدمی جو فتوا کی دکان سجا لیتا ہے اور فتوا دینے لگتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے کیونکہ جب بغیر ولی کے نکاح کیا جائے تو نکاح باطل ہے اور اس نکاح کے بعد جو زندگی گزر رہی ہے اس کو شرعی طور پر شرعی نکاح نہیں مانا جائے گا تو وہ زینا ہوگا زینا ہی ہوگا تو آپ کوئی فتوا دے دے بلکہ انہوں نے جا کے نکاح بھی کروایا ایک جگہ بغیر ولی کے تو یہ فتنا یہ بردرس کا جو فتنا ہے جاہروں کا جو حال کا متعلق کا یہ بہت عروج پر ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنا انتشاب اپنی نسبت اہل علم کی طرف کرتے ہیں یا علم کی طرف کرتے ہیں وہ ان کی پش پناہی کرتے ہیں ان کو بیک اپ دیتے ہیں کہ نہیں صحیح ہیں بردرس کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو ایک دم جاہد ہوتا ہے ایک وہ جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک وہ جو عالم کے ساتھ رہتا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کل کہ ابن باز رحمان اللہ کے ساتھ ان کا ڈرائیور رہ کر کے باز نہیں بن سکتا شیخ شہلوانی رحمہ اللہ کا ڈرائیور شیخ شہلوانی نہیں بن سکتا آپ اس سے فتوا نہیں پوچھ سکتے کسی کے ساتھ رہنا اس کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے علم کو اس طریقے سے حاصل کیا ہو جو طریقہ معروف ہے اہل علم کے درمیان پڑھا ہو یاد کیا ہو اس کو علم ہو سنت کا کتاب کا سنت کا اقوال سلف کا ناسک و منسوخ کا عام کا خاص کا مقید کا ساری چیز مطلب کا مقید کا ساری چیزوں کا علم ہو کہ کوئی بات اگر ہم بتا رہے ہیں تو اس کی اس کی مسلحت کیا ہے اس, اس پر کیا مقصد اس سے مرتب ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کا علم ہو تب ورنہ ہر ناقل عاقل نہیں ہوتا ہے ہر ناقل عاقل نہیں ہوتا ہے. تو نکاح بغیر ولی کے درست نہیں ہے اور بغیر مہر کے کوئی اتفاق کر لے کے کوئی مہر نہیں ہوگا ہم لوگ مسلمان ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے مہر نہیں ہوگا تو جائز نہیں اگر کوئی اتبا... کسی نے نکاح کیا اور دونوں نے اتفاق کر لیا دونوں والوں نے بغیر محر کے مہرگا کوئی مہر نہیں دیا جائے گا بعد میں پتا چلا کہ ان لوگوں نے مہر کو ساخت کر دیا تو اس خاتون کو مہر مفل دیا جائے گا مہر مثل دیا جائے گا عام طور پر جو اس زمانے میں اور اس علاقے کے خواتین کو جو مہر ملتا ہے وہ مہر دیا جائے گا وہ مہر دیا جائے گا لیکن مہر کو ساقت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بغیر مہر کے نکاح یہ جائز نہیں لم لمیل لہو ولی اور جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان ہے یعنی ہاکی وقت ہے اور جب مرد اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو وہ اس پر حرام ہوتی ہے تین طلاق ایک مجلس کی نہیں ایک مجلس میں تین تیس بھی دیں گے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی وہ ایک ہی شمار ہوگی اور سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ طلاق دیئے اس کے بعد رجوع کی مہلت کیونکہ یہ کچا دھاگا نہیں ہے ایک مرتبہ تھوڑا ٹوٹ گیا اس کے لیے بہت پروسیس ہے اگر بیوی بی سے یا شوہر سے کوئی تکلیف ہے بیوی بی کو یا بیوی بی سے شوہر کو تکلیف ہے یا کچھ ایسی چیز محسوس کر رہا ہے اور رہنا دشوار ہو رہا ہے تو اسے نصیحت کرے پی نصیحت کرے پھر بھی نہ مانے تو حجر کرے چھوڑ دے تاکہ اس کو احساس ہو کہ شوہر کے ساتھ جو رہنا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کے بغیر رہنے میں کیا مقصد ہے خرابی پھر بھی نہ ہو تو اس کے گھر والے کو بلا کر کے دونوں گھر والے بیٹھ کر کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں مزید پیچیدہ بنانے کی کوشش نہ کریں عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے لڑکی کے گھر والے کو, لڑکی کو اپنے شوہر کے خلاف ورگلا دیتے ہیں لڑکے کے گھر والے لڑکے کو اپنی بیوی کے خلاف और دیتے ہیں دونوں مل کر کے رشتے کو نبھانے کی اور بنانے کی کوشش کریں سنوارنے کی کوشش کریں اب دونوں پریخ مل کر کے بھی تب بعد میں کہیں گے کہ بھائی تم لوگوں کا گزر نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین نے راستہ نکالا ہے طلاق کا طلاق دے ایک طلاق کیونکہ ہو سکتا ہے طلاق کے بعد ندامت ہو نہیں ہماری ہم نے زندگی میں غلط فیصلہ لیا ہے اور ہم کو پہلے پھر سے لوٹ جانا چاہیے تو اللہ نے رجوع کی مہلت تین حیض دی پھر اس کے بعد اس قسم کے معاملات آئیں پھر اس کے بعد آپ طلاق دیں یعنی کہ تین ہے جیسے ختم ہو تو طلاق دے دیں یہ بھی ہو جائے طریقہ یہ کہ رجوع کرنے کے بعد پھر مہلت ملے تو پھر طلاق ہے. پھر ایسے معاملات آئے نہیں بن پائے نہیں پائے طلاق ہے. تو آپ نے اپنا دو حق استعمال کر لیا تیسرا حق آپ کے پاس آخری حق ہے کیونکہ اب جو طلاق ہوگی رجوع کرنے کے بعد اس طلاق کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی الا یہ کہ اس طلاق کے بعد اپنی مرضی سے وہ شادی کرے کسی سے اور وہ آدمی اپنی مرضی سے طلاق دے اور پھر وہ آپ کے طرف پلٹنا چاہے تب جائز ہوگا ورنہ یہ تین طلاق کا یہ سسٹم تو آپ دیکھیں شریعت نے کتنا ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے رجوع کی مہلت دی اور رجوع میں بھی دیکھیں کہ جب پہلی اور دوسری طلاق ہو تو عدت وہ اپنے یہاں نہیں گزارے گی جیسے آج طلاق ہوتی ہے چھوڑ چھاڑ کر کے بھاگ گئی اپنے نہیں, آپ اپنے کے گھر اللہ نے اگر اس میں خیر لکھا ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور آپ دونوں مل جائیں گے اور پھر آپ کی زندگی چلنے لگے جب دو مرتبہ ایسا ہو گیا تیسری مرتبہ بھی تو مطلب یہ کہ اب آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دونوں کو ایک ساتھ رکھے ابھی حلالہ کا مسئلہ چلا ہوا ہے حلالہ نہیں بلکہ یہ مطلب اس کو آپ حرامہ کہہ سکتے ہیں متعہ ٹائپ آف متا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے اور جو کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کرائے کا سانڈ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ کتاب اللہ میں حلالہ کرنے والے پر لانت بھیجی گئی حلالہ اسلام کا مروجہ حلالہ جو ہے اسلام کا حصہ نہیں کہ کسی نے اپنی بیوی بی کو طلاق دیا جیسا کہ دیوندیوں کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ تین طلاق دیا تین طلاق میں وہ لوگ جدا کر دیتے ہیں اب پھر احساس ہوا اب بھائی غصے میں کسی نے دے دیا کسی ناچاقی کی وجہ سے دے دیا شیطان کے چکر میں آ کر کے دے دیا اب ہوتا ہے کہ میرے پاس دو بچے ہیں تین بچے ہیں گھر کیسے چل پائے گا اب ان کے جو لوگ ہیں جو مفتیان ہیں اب ایضام تو کہیں گے تو وہ مفتیان ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو اب تو آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا اس کی کیا صورت ہے تو نوزب اللہ آپ کی بیوی سے کوئی آدمی ایک دن کے لیے شادی کرے گا غیرت سے مر نہ جائے آدمی کیسے کوئی آپ کی بیوی کو دیکھے گا آپ برداشت کر سکتے ہیں چائے کہ آپ یہ برداشت کریں وہ بھی اسلام کے نام پر کہ کوئی آپ کی سے ایک دن کے لیے شادی کرے صرف ایک دن کے لیے ایک رات کے لیے اس کو ان لوگوں نہیں اسلام کا مسئلہ بنا رکھا شریعت میں اس چیز کی کوئی بھی گنجائش نہیں کسی عارم نے کسی امام نے کوئی بات کہہ دی ان کی بات شریعت کے خلاف ہو گئی ان کا استحاد ان کی جگہ ان کو اجر ملے گا لیکن اس غلطی کو تم جواز پیش دے رہے ہو جواز بخش رہے ہو اب پورے اسلام کی شریعت کی جگہسائی کر رہے ہو اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہو پھر بھی تم ہستے ہو اور پھر بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہی حق اس اور اسلام کی صحیح ترجمانی اور صحیح رہنمائی کر رہے ہو لوگوں کی تو حلال بالکل لیا حرام قرآن میں حدیث میں آثار صحابہ سے ہر طور پر حلالہ حرام ہے کوئی چاہے وہ دیوندی بھائی کیوں نہ ہو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی دیبندی ہوگا اور اس کے اندر اتنی سی بھی غیرت نہیں ہوگی وہ حلالہ کروانے اپنی بیٹی اور بہو کو چڑھائے ممکن ہی نہیں ہے الا یہ کہ اس کی غیرت ختم ہو گئی ہو بےغیرت ہو گیا فطرت مٹ چکی ہو تبھی وہ کہے گا کہ ہاں چلیے حلالہ کر دیجیے تو اس لیے شریعت کا جو پروسیس ہے اگر اس کو اپنائیں گے حلالہ کی نوبت نہیں آئے گی پہلے طلاق کے بعد رجوع کا حق پھر دوسرے کے بعد رجوع کا حق وہ ایک سسٹم ہے اور سسٹم کو جب تک فالو نہیں کریں گے تو ایسے ہی لوگ آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے رہیں گے رواف متا کرتے ہیں اور یہ کا نام حلالہ دے دی وہ کرتے ہیں اور آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھیلتے ہیں کرائے کا سانڈ کا ہے ایسے کا بائی آٹ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے خلاف مہم چلانی چاہیے یہ لوگ اسلام کو یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اسلام پہ تو یہ بالکل لیا جائز نہیں ہے تو کہا کہ طلاق اگر اپنی بیوی کو کوئی تین دے دے یعنی تین حصے میں تو اس کے اوپر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے اور وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کر لے تو دوسرے شوہر سے شادی اپنی مرضی سے کرے اور پھر وہ آدمی اپنی مرضی سے طلاق دے کانٹریکٹ میرج نہ ہو ایک دن کے لیے دو دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کہ کسی مسلمان آدمی کا خون جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس آدمی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اس کا خون حلال نہیں ہے ہاں اگر وہ شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے تو پھر اسے رجم کیا جائے گا یا ایمان لانے کے بعد مرتد ہوتا ہے تو مرتد کی سزا قتل ہے یا کسی مومن کو ناحق قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کر کے پھر اس کی سزا قطلی اس کے علاوہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان ان تین چیزوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہایا نہیں بہایا نہیں جا سکتا اور فرماتے ہیں کہ ہر چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے فنا ہونا لکھ دیا ہے وہ فنا ہو جائے گی سوائے جنت جہنم عرش کرسی لوح قلم اور سور کے ان میں سے کوئی بھی چیز فنا نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی مخلوق کو جس حال میں ان کی موت ہوئی تھی اسی حال میں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کا جیسے چاہے گا حساب لے گا ایک گروہ جنت میں جائے گا ایک گروہ دہتی ہوئی آگ میں بقیہ مخلوقات جنہیں باقی رہنے کے لئے پیدا نہیں کیا گیا ان سے اللہ فرمائے گا تم مٹی ہو جاؤ اور قیامت کے دن تمام مخلوقات کے درمیان قصاص پر ایمان رکھنا ہے خواہ وہ بنی آدم ہوں یا درندے یا کیڑے مکوڑے یہاں تک ایک چیتی کا چیتی سے قصاص لیا جائے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی بعض کا بعض سے قصاص لے گا جنتیوں کا جہنمیوں سے جہنمیوں کا جنتیوں سے اور جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جیسے حقوق العباد ہوتا ہے حقوق الباد میں سے. کسی, مسلمان نے کسی مسلمان پر ظلم کر دیا کسی کافر نے کسی کافر پر ظلم کیا تو یہ حقوق العباد کا بھی مسئلہ بہت ہی سنگین ہے آدمی کو حقوق العباد میں کوتا کرنے سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے اور جنتیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے اور جہنمیوں کا ایک دوسرے سے اور فرماتے ہیں اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا تمام عمل کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے عمل کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اخلاص کے اوپر ہے جس کے عمل میں اخلاص نہیں اور جس کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں چاہے وہ جتنی اچھی تقریر کر لے اگر تقریر اس کی اللہ کے لیے نہیں ہے لوگ اچھا کہیں لوگ بڑا عالم سمجھیں لوگ بڑا فقیر سمجھیں بڑا اچھا سمجھیں واہ کریں تو بھائی لوگوں سے واہ ملے گی اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ جو کام جس کے لیے کر رہے ہیں اس سے تو واہ واہی مل گئی تو اس لیے جب کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس اور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کا بدلہ دے تو اللہ رب العالمین کہے گا اد ہبو الادین کن تم تو راؤن فت دنیا حل تجدون مسند احمد کی روایت ہے جن کو دکھانے کے لیے کام کرتے تھے جا ان کے پاس انہیں سے بدلہ مانگا. کے پاس بدلا تو کوئی بھی عمل کرے چھوٹا کریں بڑا کریں کوئی بھی عمل کریں رب صلاح لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کا مقصد نہیں ہے تو دل کا آج اس کو خوشخبری میں شمار کیا جا سکتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں لیکن آپ تعریف چاہ نہیں تو ریاکاری کا یا اخلاص کا تعلق دل سے ہے نہ آپ کسی کو ریاکار بول سکتے ہیں اور نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پکے مخلص اور پکے متقی ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہے جس پر اللہ رب العالم مطلع ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل اخلاص اللہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے کرتا رہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور اللہ کے حکم پر صبر کرے اللہ کے فیصلے پر صبر کرے اور اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر ایمان رکھے اللہ کی تمام تقدیروں پر ایمان رکھ ایمان رکھنا خواہ اچھی ہو یا بری کڑوی ہو یا میٹھی اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ بندے کیا عمل کرنے والے ہیں اور کہاں جانے والے ہیں اور ان کا کیا انجام ہوگا وہ اللہ کے علم سے باہر نکل نہیں سکتے اور زمینوں میں اور آسمانوں میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کے علم میں اور فرماتے ہیں یہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اس بات کو جان لو کہ تمہیں جو کچھ پہنچا ہے وہ تم سے خطا ہونے والا نہ تھا یعنی جو چیزیں تم کو ملی ہیں یہ جو تم کو ایمان ملا یہ جو عقیدہ ملا یہ جو نماز پڑھنے کی توفیق ملی یہ جو سلفیت ملی یہ جو تمہیں روزی ملی یہاں پر نوکری ملی فلاں بچے ملے فلاں بیوی بی ملی یہ جو تمہارے والدین ملے یہ تم سے جدا ہونے والے نہیں اور جو چیز تم سے چھوٹ گئی فلاں جگہ نوکری کرنا چاہتے تھے نہیں ملی فلاں جگہ جانا چاہتے تھے نہیں ملی فلاں چیز کا حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں ملی کوشش کیا تو وہ تم کو ملنے والی نہیں تھی یعنی جو چیز مل گئی اس پر آپ صبر کریں اور سمجھ لیں کہ یہی میرے لیے بہتر اور جو چیز نہیں ملی تو آپ اس پر صبر کر لیں گرچہ آپ کو اچھی لگتی ہو اور سمجھ جائیں کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی اس لیے ہم کو نہیں ملی اور اللہ رب العالمین اکیلا خالقم اللہ ربکم لا رب اللہ خالق كل اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہی ہمارا رب ہے وہ اکیلا خالق ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس دورہ کو بابرکت بنائے کیونکہ ہمارے سفر کا ٹائم قریب ہے بہت ہی اور تقریبا ہم نے آدھی کتاب پڑھ لی تقریباً آدھی سے تھوڑی سی کم پڑھ لی جو اہم اہم چیزیں تھی پڑھ لی ہیں کچھ اہم چیزیں ابھی باقی رہ گئی ہیں اگر موقع ملا اللہ نے رکھا تو ان اس کو مکمل کیا جائے گا جو باتیں ہوئی ہیں بہت ہی مفید تھی اللہ رب العالمین اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں مفید بنائے اسے سمجھ سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو لوگ اس دورے کا انتظام کیے ہیں اور اس دورے کے انتظام انسلام میں شریک رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو ان کے جہود کو قبول فرمائے ان کے میزان حسنات میں شمار کرے اور اس دورے کی ترتیب تنسیق میں جہاں لوگوں کی کوششیں ہیں وہاں جو حکام ہیں حاکم ہیں ان کی جانب سے بھی بہت ہی آسانی رہی ہے جس کے ذریعے سے یہ دورہ منعقد ہو پایا اللہ رب العالمین اس ملک کو اس ملک کے حاکم کو ہر قسم کے حاصلین سے حاصلوں کے حسب سے شر سے اور اشرار کے حسب سے محفوظ رکھے اور عقید توحید پر اس ملک کی بنیاد کو یوں ہی قائم و دائم رکھے اور ہمیں اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں پر ہم علم سیکھ رہے اللہ ہمیشہ ہمیں علم سیکھتا ہوا بنا کر رکھے طالب علم بنا کر کے رکھے اور علم سیکھتے ہوئے ہی ہمیں موت دے دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں اسے درگزر فرمائے اور آپس میں ایک دوسرے کے دل ملا دے اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان برقرار کر دے آمین سبحان فرو کا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے کو رضائخیر دے کتاب کی نے کتاب و اور اقوال سبق عیمہ اللہ علیہ عظمین کے کی کتاب کا وہ حصہ جو بہت ہی اہم شروع کا حصہ سے آپ نے پڑھا ہے کتاب تو ختم نہیں ہوئی ہے اللہ ضرور ختم ہو رہا ہے کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کتاب اس کتاب لو پڑھ بھی سکتے ہیں کوئی بات نہ میں آئے تو آپ اسے علماء سے مستند محبر علما ہے آپ ان کے ذریعے سے کتاب گزر بھی سکتے ہیں کتاب کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ توحید و سنت پر سب سعدین کے فہم کے مطابق قائم رہنا یہی پوری کتاب کا خلاصہ ہے پوری دین کا خلاصہ ہے پوری شریعت کا خلاصہ ہے جو دین اللہ ابرام نے دیا ہے اس دین پر قائم رہنا نبی کی شناختوں کی تباہ کرنا سبب سارہ جو ہمارے ہیں ان کے فہم اور عقیدے کے مطابق یہی پورا دین ہے اسی دین میں آدمی کے لیے نجات ہے اس کو شور کر کے دوسرا آدمی آستہ اپناتا ہے تو سراثر اس طرح شراطر مستقیم ہی مستقیم ہے یہی مہارے جو اللہ غلامی نے ہتھیار بند سے اتارا اور ہر نبی کو دیا ہے جتنے بھی مندیہ دنیا کے اندر آئے ان کے جو متغین ہوتے تھے انہیں کے مطابق بات کے لوگوں پر تو یہ اللہ ابراہن کی سنت ہے اور یہی دین ہے اور اسی میں ہمارے آپ کے لیے نجات ہے کہ کتاب و سنت پر صلاب عظیم کے فین کے مطابق قائم رہنا اور اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اس کے سوا ساری کی سازش بنائی اللہ ابراہن ذائقہ ہے آپ لوگ اسٹیج دیکھتے ہیں اسٹیج پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں لیکن جو اسٹیج سجاتا ہے اس اسٹیج سجانے والے کے ہاتھوں کو آپ لوگ نہیں دیکھ پاتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جدا شرط فرمائے جو اس طرح کے پروگراموں میں ہر طرح کی محنت کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہمیشہ قائم و دائن رکھے کہ ہاں ہم لوگ عقیدہ سیکھتے ہیں دین سیکھتے ہیں اور صحیح منحص سیکھتے ہیں الحمدللہ آزادی کے ساتھ کتاب و سنت اور سب ساری طام اور عقیدہ ساری باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں اللہ اس جماعت اس جمیت کو قائم رکھے جو ادارے ہیں اللہ ان کو قائم دائن رکھے کہ ہمیں اس بات اجازت دیتے ہیں اس طرح کا پروگرام کریں تاکہ آپ لوگوں کی نیند رہنمائی ہو ہم یہاں اصل مال کمانے کے لیے ہیں لیکن مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا یہاں پر کہ ہمیں دین بھی سکھایا جاتا ہے محض بھی سکھایا جاتا ہے آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے سعودی عرب ہی کا بہ بڑا کردار ہے الحمدللہ ہم جس علاقے میں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں وہ ضرور بتاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب میں تھے بنا دے گئے تھے تعلق تھا ہم نے ان کے بیان سنا ان کی تقریر سنی ہمیں ہدایت مل کا سلسلہ چل رہا ہے اسی کی کڑی ہے جو بھی آپ لوگوں نے دیکھی اور سنی دور المیہ تو اللہ خیر دے ہمارے تمام مطالعین کو تعمینات کو اور آپ تمام لوگوں کو کہ آپ لوگوں نکالے اور آ کر کے دورے سے آدمی سے فادہ کیا سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہے یہ عمل ضروری ہے اور اس عقیذ اور منحص کو اپنانے کی ضرورت ہے ایمان ابر سالے یہی انسان کو نجات دے گا کے دن سب صاحم کی عقید و فام کے بتا دیں تو اللہ نے ہمیں اس پر قائم رکھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق جامع اللہ جو ہے شیخ محترف بدائے خرطار فنائے کہ شیخ نے وقت نکالا اور اس طریقے سے پیمتی لاتے ہیں منحصر مطالبات آتے ہیں ہمیں سنائیں اور بتائیں اللہ ہم سب کی اصلاف عامین اسی پر مدد کے اور پورے انڈیا کے قرآن کلام اعلان کیا ہے کیونکہ شیخ کو بھی جانا ہے اور سفر کرنا ہے شیخ کو مبینہ اللہ ابراہیم کے سفر کو آنے جانے کو آپ لوگوں کی حاضر شرکت کو اللہ قبل فنائے وبارک اللہ فیکم والسلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ <تصفح> <تصفح>